الحمد لل رب العالمین وسلّۃ والسلام على سعید المبیا ولم قال اللہ تعالیٰ و في قفل المجيد المجید الحميد بسم الله الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي دل اللہ ہے صدق الله مولان العظیم و کا رسولنبی القریم الرف الرحیم اللّہ منورقلوب نعبل قرآن وضئن اخلاق ناب بل قرآن واد خلن الجنََََََََََ طبل قرآن و نَج نام بل قرآن كال اللہ تعالیٰ و تبار كا فى شان حبيب ہى مقبرم ان اللّہ و ملا اکتہ يسل علنبى یازین علیہ والسلام و تسلیمہ رسول اللہ علیحب یا رسول اللہ یا محبوب رب العالم تمام حمد و ثناء تعریف و توصیف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 والیے کون مکان سیاہ لا مکان سید ان سجا سرور لالا رُخاں نی ر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہن شاہ حسینہ تطمائے دوراں سر خیل ظہرا جمالا جلوائے صبح اذل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بتحا راز ما اوہ شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید کے حوالے سے آج گفتگو میں نے آپ کے گوشت گزار کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہو کے محبوب علیہ السلام کے سینے پہ اترنے والی کتاب قرآن مجید وہ بابرکت کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف نور اور روشنی سے بھرا ہوا ہے اس کتاب میں ہدایت ہے اور اس کو کتاب ہدایت بھی کہا گیا رشد و ہدایت کا سر چشمہ ہے اس کتاب سے وابستگی اختیار کرنے والے دنیا کے اوپر سرخرو ہوتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور قرب قیامت کا تذکرہ ارشاد کر رہے تھے میں نے عرض کی حضور قرب قیامت کے فتنوں سے پھر بچنے کی صورت کیا ہوگی تو فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید جو اس سے لپٹ گیا وہ بچ گیا اور جس نے قرآن سے ہدایت ڈھونڈی اس کو ہدایت مل گئی اور جس نے قرآن کے علاوہ کسی اور جگہ سے ہدایت ڈھونڈنا چاہی اللہ اس کو گمراہ کر دے گا تو یہ قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے روشنیوں کا منبع ہے اس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ صداقتوں پہ مشتمل ہے دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ اس میں غلطی کا امکان نہیں بڑے سے بڑا مصنف بھی کتاب لکھتا ہے تو اس کی ابتدائیے میں یا اس کے آخر میں یہ بات ضرور لکھتا ہے کہ میری کتاب میں کسی طرح کی کوئی غلطی پائیں تو مجھے مطلع کر دیں تاکہ آئندہ اس کی اصلاح کی جا سکے لیکن قرآن وہ ہے کہ کھولو تو پہلی بات یہ ملے گی ذالکل کتاب و لار بفی کوئی غلطی ہے تو بتاؤ اس میں غلطی نام کی گنجائش تک نہیں یہ صرف دعویٰ قرآن کا ہے اور قرآن کے علاوہ کسی کتاب کے بارے میں آپ کو یہ دعویٰ نہیں ملے گا حضرت امام شافعی عی اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی اور ایک شاگرد کو کہا کہ اس کو میرے سامنے پڑھو جب اس نے پڑھا تو آپ اس کی کئی غلطیوں پر متنبع ہوئے کہ اس لفظ کی بجائے یہ لفظ ہوتا تو کیا خوب تھا اس حرف کی بجائے یہ حرف ہوتا تو کیا اچھا تھا تغیر و تبدل کرتے رہے اگلے دن فرمایا پھر پڑھو اس نے پھر پڑھا پھر نئی غلطیوں پر متنبع ہوئے اس طرح ستر مرتبہ وہ کتاب آپ کے سامنے پڑھی گئی ستر مرتبہ اس کی غلطیوں پر مبتلے ہوئے پھر اس کے بعد فرمایا دا ہو چھوڑ دو شافی کی کتاب اس قابل نہیں ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہ رہے یہ اعزاز صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید کو حاصل ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش اور غلطی کا امکان موجود نہیں ہے یہ صرف کتاب اللہ ہے قرآن مجید کہ جس میں غلطی کا امکان تک نہیں ہے اور دنیا کے بڑے بڑے دانشور دنیا کے بڑے بڑے ادیب شاعر ان کو بطور تحدی یہ کہا گیا اگر اس کتاب میں تم شک پاتے ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کی تو اس کی مثل ایک صورتی ہی لا کے دیکھا تو پھر آج تک کوئی نہیں لا سکا ممکن ہی نہیں ہے ممکن ہوتا تو کوئی ضرور محنت کرتا الاتقان فی قرآن کے اندر امام سیوتی لکھتے ہیں اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی سیدھی سی بات تھی کہ قرآن کی مثل لے آتے لیکن قرآن کی مثل ممکن ہی نہیں اگر کوئی نظم جوڑنے کی کوشش بھی کرے تو وہ بے تکے لفظ ہوں گے قرآن کی مانویت اور قرآن کی عظمت کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا جس طرح کے پچھلے دنوں کے اندر ڈاکٹر شروع نے الفرقان الحق کے نام سے سات سال کی محنت سے ایک کتاب تیار کر کے دعویٰ کیا کہ میں نے قرآن کے مقابلے میں یہ کتاب لوگوں کو پیش کی ہے یہودی لابی اس کتاب کے فروغ کے لیے کروڑوں ڈالر صرف کر رہی ہے انٹرنیٹ پہ وہ کتاب آپ کو دستیاب ہوگی میں نے بھی اس کی پہلی سورت جس کا نام اسے رکھا ہے سورت البسم اللہ اس کو دیکھا ہے تو مجھے متنبی یاد آ گیا متنبی نے بھی کسی دور میں کوشش کی تھی قرآن کا مقابلہ کرنے کی اور قرآن مجید کی ایک بڑی معروف صورت ہے القاریہ مل وما ادرا کا ملکاریہ کھڑ کھڑانے والی کانوں کے پردوں کو چیز دینے والی وہ گونج اور وہ گرج اور وہ آواز انسان سراپا حیرت پھر کہا ملکاریہ وہ کڑک کیا ہے انسان پھر بھی سر جھکائے ہوئے سمجھ ہوش حیرت فہم و ادراک سے بالا پھر کہا وما ادرا کا اپنے علم پہ ناز کرنے والے انسان تجھے کیا پتا کہ وہ کار کیا کیا یہ ہے قرآن کا اسلوک اب متنبی نے بھی کوشش کی اب وہ کہتا ہے الفیل ملفیل فیل وما ادرا کا مل فیل اور کہتا ہے میں قرآن کا مقابل لے آیا فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے اب القاریہ ایک چیز رکھی گئی کھڑ کھڑا والی کانوں کے پردے کو چیز دینے والی اب نہ اس کو کسی نے سنا نہ اس کو کوئی تصور دماغ میں لا سکتا ہے انسان حیرت میں ڈوب گیا پھر دوسرا سوال اس کے اوپر وارد ہوتا ہے ملخواریہ حیرت ختم نہیں ہوتی پھر کہا وہ مادہ مل قوار اور پھر بتایا اس دن انسان پتنگوں کی طرح زمین پہ بکھرے ہوئے پڑے ہوں گے کوئی کسی کا کوئی پرسانی حال نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ پورے کہر و جلال میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا تکبرون تکبر کرنے والے کہاں ہیں تو اس وقت کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا پھر اللہ فرمائے گا ملوک بادشاہ کہاں ہیں؟ تو کوئی ساتھ نہیں اٹھائے گا پھر کہے کہ میں بادشاہ کھینچا گیا ہے تو کا یہ سوال در سوال ہوتا چلا جا رہا ہے اب متنبی کی بیتو کی بات الفیل فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں جب کہہ دیا الفیل بات ختم ہوگی پھر کہتا ہے مل فیل ہاتھی کیا ہے فیل کہنے سے بات سمجھ میں آ کہ ہاتھی ہے پھر کہتا ہے ملفیل سوال بنتا ہی نہیں لیکن پھر اس کے بعد کہتا ہے بمادہ کا ملفیل تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے لفظ تو جوڑنے بیٹھ گیا لیکن مانویت کہاں سے لائے تو کہا قرآن کی مثل تم لانے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے ہو تیرے سامنے یوں دبے لچے فسحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں نہیں نہیں جسم میں جا نہیں سات مہینے تک کعبے کی دیوار سے کوسل لٹکی رہی تھی اور عرب کے بڑے بڑے شاعر اور, عدیب اور قصیدہ نگار قرآن کی مثل لانے سے قاسر رہے اور پھر ایک نے آگے اپنی طرف سے یہ جملے لکھے لکھا کسی بشر کا کلام نہیں ورنہ اس کا مقابلہ ہم ضرور لاتے دور دراز سے ایک شاعر آیا اس نے دیکھا آشیش کا اٹھا لیکن جب اس چوتھے جملے تو حیران ہو گیا اس نے چوتھے جملے پہ لکیر کھینچی اور آگے لکھا ولاکن حاضر کلام البشر یہ پہلے تین کسی بشر کے نہیں چوتھا کسی بشر کسی کی کی کی کی ہی اعجاز ہے, ہے. یہ قرآن کا اجاز ہے کہ قرآن کی مثل کا لایا جانا ممکن نہیں ہے قرآن کی اخبار و اخبار غیبیہ قرآن نے جو کہا اس کی صداقتیں حرف بحر ثابت ہو رہی بلکہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشار فرمایا تحویل قبلہ کے متعلق سَیَقُولُ الصُّفَّاحُونَ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي <عَلِيهَا> ان قریب بے بَوَّقُوفْ کہیں گے کہ تمہیں قبلے سے کس نے پھیر دیا یہ قران نے خبر دی اور یہ اعتراض یہودیوں نے اٹھانا تھا اب قران نے کہا ان قریب بے بیوقوف کہیں گے کہ تمہیں قبلے سے کس نے پھیر دیا پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو تو کس نے پھیرا کیوں تم مجھ سے پھیر گئے یہ اعتراض کریں گے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اب انہوں نے ابھی تاراض کیا نہیں ابھی تاراض کریں گے قرآن نے پہلے بیان کر دیا اور یہودی اسلام کی مخالفت میں اڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کوئی موقع خالی نہ جائے اب یہ ان کے لیے موقع تھا قرآن نے کہا تھا ان قریب کہیں گے بے وقوف کہ تمہیں قبلے سے کس نے پھیرا تو یہ کس نے کہنا تھا یہودیوں نے کہنا تھا یہودی کہتے ہی نہ ان کے دل میں تاراج آتا بھی تو زبان پہ نہ لاتے اور پھر کہتے لوگ قرآن نے تو کہا تھا کہ لوگ کہیں گے ہم نہیں کہہ رہے لہذا قرآن کی بات غلط ہو گئی ایسا ہو سکتا تھا اور پھر یہ نہیں کہ اس کا جواب یہ دے دیا جاتا تم نہیں کہو گے تو کل آنے والی صدیوں میں لوگ کہیں گے لفظ ہیں سین اور صوفہ یہ مستقبل قریب کے لیے آتی ہے یہ نہیں ہے کہ دور جا کے کہیں گے ان قریب کہیں گے سیاکول ان قریب کہیں گے تو وہ اگر نہ کہتے رک جاتے اور پھر کہتے یہ دیکھو قرآن نے کہا کہ ان قریب کہیں گے اب کون کہہ رہا ہے کہنا تو انہوں نے نہیں تھا تو اپنی زبان کو روک لیتے کہنا تھا قرآن نے پہلے ہی بیان کر اور ایک آج بھی بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں قرآن میں بیان فرمایا کہ یہ بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ موت کی آرزو نہیں کر سکتے بلین یا تمنا ہو آج ہی نہیں کل ہی نہیں کبھی بھی قیامت تک یہ موت کی آرزو نہیں کر سکتے آج اسلام کو جھٹلانے کے لیے کتنی کوششیں ہو رہی ہیں اور اسلام کی تکزیب کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے قرآن مجید کی آیت ان کو بھی نظر آتی ہے تو وہ تمنا کر لیں کسی فورم پہ آ کے کہ قرآن تو کہتا ہے یہودی موت کی آرزو نہیں کر سکتے ہمیں موت کی تمنا ہے ہم مرنا چاہتے ہیں ہمارے دل میں ہے وہ مرنے کی کسی فورم پہ آ کے یہ بات کہیں اور کہیں کہ دیکھو قرآن نے تو کہا تھا کہ تم کبھی آرزو نہیں کر سکتے ہم تو آرزو کر رہے ہیں لیکن نہ انہیں کل اس بات کی توفیق ہوئی تھی جو قرآن نے سیقول اسفا کے اندر کہا اور نہ قیامت کے اندر اس بات کی توفیق ہو سکتی ہے یہ قرآن کی صداقت ہے قرآن کی صداقتوں کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے کہ قیامت تک قرآن کی صداقتوں کا سورج چمکتا رہے گا اور اس سورج کو کوئی بھی گدلا نہیں سکتا دندلا نہیں سکتا اس کی روشنی کو کوئی ماد نہیں کر سکتا یہ اللہ کی وہ سچی کتاب ہے اللہ کی وہ پاکیزہ اور متحر کتاب ہے جو حجت بھی ہے اور ضابطہ ایک اخلاق بھی ہے اور ضابطہ حیات بھی ہے دنیا کے اوپر جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ ضابطے تو ہیں لیکن حجت نہیں ہیں لیکن ہمارے نبی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ حجت بھی ہے دلیل بھی ہے حضور کا سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا کیا گیا وہ قرآن مجید ہے ایک ضابطہ ذہن میں رکھ لیں پھر بات آگے چلے ہر نبی کو جو معجزہ عطا کیا جاتا رہا ہے عادتِ باری تعالیٰ اس طرح رہی ہے کہ اس دور کے مطابق عطا کیا جاتا رہا ہے مثال کے طور پہ حضرت دابود علیہ السلام کے دور میں لوہے کی صنعت عروج پہ تھی لوگ لوہے کا کام کرتے تھے زرہے بناتے تھے لوہے کو گرم کر کے نرم کر کے ڈال کے کوئی شکل دیتے تو اس دور میں اللہ کے نبی کو جو موجرا دیا گیا اسی قبیل کا دیا گیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم ہو جاتا لوگوں کو تو گرم کر کے نرم کرنا پڑتا اللہ کا نبی یوں ہی اس کو نرم فرما لیتا تو یہ چیز بطور موجرہ عطا کر دی گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں حسن کا چراغ گلی گلی جل رہا تھا اللہ نے اپنے نبی کو موجر حسن عطا فرمایا حضرت موس علیہ السلام کا دور دیکھیے جادوگری کا فن عروج پہ تھا نقطۂ کمال پہ تھا گھر گھر جادوگر پائے جاتے تھے اللہ کے نبی کو جو موجہ دیا گیا وہ کرشماتی اسا تھا جو کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی بڑا ہو جاتا ہے کبھی پتے جھاڑتے ہیں کبھی بکریاں ہانکتے ہیں کبھی ضرورت ہوتی ہے تو اس پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب احتیاج ہوتی ہے تو وہی سانپ بن جاتا ہے اجدیہ بن جاتا ہے اور منوٹنوں کے حساب سے پھینکی ہوئی رسیوں کو نگل لیتا ہے جب سمٹتا ہے تو آسا کا آسا نہ قد بڑھتا ہے نہ وزن بڑھتا ہے نہ حجم بڑھتا ہے تو چونکہ جادوگری کا دور تھا جو موجزہ دیا گیا وہ جادوگروں کے فخر کو توڑتا دکھائی دے رہا ہے حضرت علیہ السلام کے دور میں لوگ پتھر سے چیزیں بنانے کے عادی تھے لیکن اللہ نے جو نبی کو موجہ دیا وہ پتھر سے زندہ اونٹنی نکال کے دکھا دئی حضرت علیہ السلام کا دور دیکھ لیجئے یہ قب کے عروج کا دور ہے طب یونانی نے درجہ کمال حاصل کر لیا ہر مرض کی تدبیر تشخیص علاج معالجہ دریافت کر لیا گیا تھا لیکن تین امراض کو ان کے پاس علاج نہیں تھا مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں بھر سکتے تھے کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے تھے تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں یہ تینوں علاج رکھ دیے وہ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اس میں روشنی آ جاتی ہے کوڑی کے جسم کو ہاتھ پھیرتے ہیں اس کو شفا مل جاتی ہے اور مردے کو ٹھو کر مارتے ہیں وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا ہے ہر نبی کو جو موجزا دیا گیا اس دور کے مطابق دیا گیا اور اور جب میرے اور آپ کے آقا و مولا آئے یہ زبان و بیان کا ادیب تھے لوگوں کو اپنی زبان پہ بیان پہ ناز تھا جو سب سے بڑا موجرا جو حضور کو دیا گیا وہ موجزا قرآن دیا گیا اور پھر کی اس کی حفاظت اللہ نے اپنے زمہ کرم پہ لی باقی کتابیں بھی تو اللہ کی تھی لیکن ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی اس لیے کہ ان کتابوں کے بعد نئی کتاب نے آنا تھا اگر ان میں تحریف راپ جاتی ہے ان میں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو نئی کتاب آ کے اس خلا کو پورا کر دے گی اس لیے حضور علیہ السلاۃ وسلام کے سینے پہ اترنے والی کتاب قرآن مجید کی حفاظت اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی لہٰذا اس کے احکام غیر متبدل ہوں گے ا کتاب زندہ قران حکیم حکمت الی لازلستو قدیم اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لی قیامت تک آنے والی نسلوں کے دکھوں کا مداوا اس ایک کتاب قران مجید کے اندر رکھ دیا اور اس کتاب سے وابستہ ہونے والا اس سے روشنی اور نور لینے والا محروم نہیں رہ سکتا ہے یہ قران اللہ کا پیغام ہے جو امت کے نام مصطفی کی وصاتت سے دیا گیا ہے اللہ تعالی گفتگو فرماتا ہے لوگوں سے کلام مجید کے پردے میں بلکہ حضور نے اشار فرمایا تم میں سے اگر کسی کا اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو وہ قرآن کھول کے بیٹھ جائے قرآن اللہ سے ہم کلام ہونا ہے اللہ سے سرگوشیاں کرنا ہے اللہ سے باتیں کرنا ہے کاش ہم قرآن مجید کے مفہوم کو اور قرآن مجید کے مہانی و مطالب کو سمجھ کے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں آج اس امت کا علمیہ یہی ہے کہ اس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہوا ہے ہم نے بطور رسم قرآن مجید کو اپنایا ہے رسم کے طور پہ پڑھتے ہیں لیکن اس کو جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا تھا وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہے میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرنا چاہوں گا آپ کا بچہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہو آپ دو چار پانچ دس ماہ کے بعد اس کا اختبار کریں امتحان لیں اس کا وہ انگلش پر پر بولتا ہو لہجہ بھی ٹھیک ہو سپیلنگ بھی اسے آتے ہو لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو مانی و مطالب سے آگے نہیں ہے تو آپ پوچھیں کہ بیٹا اس کا ترجمہ کیا تو وہ کہے کہ ٹرانسلیشن تو کرائی نہیں جاتی وہاں تو آپ ایسے سکول میں اپنے بچے کو پڑھانا گوارا کریں گے جہاں لفظ سکھائے جاتے ہو مفہوم نہ بتایا جاتا ہو جہاں الفاظ تو پڑھائے جاتے ہو ریڈنگ تو کروائی جاتی ہو لیکن ٹرانسلیشن نہ کروائی جاتی ہو آپ کہیں کہ خاک پڑھا لفظ فرفر فر بولتا ہے مانیو مطالب نہیں جانتا لیکن افسوس ہم قرآن مجید کی تلاوت پہ ہی مطمئن ہو جاتے ہیں ریڈنگ کو ہی کافی سمجھ لیتے ہیں اور اس کے مفہوم کیا ہیں مطالب کیا ہیں مالک کا پیغام ہمارے نام کیا ہے ہم اس کو سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے اور بسا اوقات ہوتا ہے کہ کاری قرآن تلاوت کر رہا ہے اور سننے والے جھوم رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پکار رہے ہیں اور وہ ان آیات پر مشتمل تلاوت کر رہا ہے جن میں عذابوں کا تذکرہ موجود ہے آج اللہ کہنے کا موقع تھا لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہا کیا جا رہا ہمارے نام جو اللہ کا پیغام ہے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور یہ بات ذہن میں رکھیں جتنا یقین جتنا ایزان اور جتنی پختگی قرآن کے دامن میں آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتی قرآن کا ایک ایک لفظ صداقت میں مشتمل ہے ہم اپنے بزرگوں کے جب حالات پڑھتے ہیں انہوں نے قرآن کے حوالے سے جس انداز کے ساتھ محبتوں کا اظہار کیا ہے انسان ششت رہ جاتا ہے حضرت جنید بغدادی اپنے مرید کو ایک سندوک دیا کہا بیٹا جاؤ اس کو دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کراؤ اور سنو اس کو کھول کر کے نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر کیا ہے کامل مرید وہی ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے راز کی حفاظت کرے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ اس مرید نے اس صندوق کو سر پہ اٹھایا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہ پہنچا اور جو ہی اس نے دریائے دجلہ میں وہ صندوق پھینکا تو کیا منظر دیکھا کہ پانی پھٹ گیا اور اس نے راہیں کو شادہ کر دی اور سندوک کو اپنی آغوش میں لے لیا بڑا حیران ہوا واپس پلٹا اور اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کی حضور اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو میں کبھی سوال نہ کرتا مجھے بتایا جائے اس سندوک میں کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دی اور اگر وہ چیز اتنی ہی مقدس اور بابرکت تھی تو پھر آپ نے اس کو پھینکوا کیوں دیا ہے یہ معمہ بن گیا میرے لیے جب تک آپ بتائیں گے نہیں مجھے قرار نہیں آئے گا تو بیٹا ہاں تم نے اپنی آنکھوں سے منظر ہی ایسا دیکھا ہے جب تک میں اس سے پردہ نہ اٹھاؤں تمہارا استراب دور نہیں ہوگا سنو میں نے سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے رموز و حوامز اور اسرار پر ایک کتاب لکھی تھی اور پھر بارہ سال میں اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کرنا لکھا گیا ہو اور پھر بارہ سال میں سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں آج چھتیس سال بیت گئے ہیں میں نے سوچا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ کتاب تھی جو میری چھتیس سال کی کمائی تھی میں نے دریا برد کر دی ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے اتنی کافی ہے اتنی وافی ہے شفا دیتی ہے روشنی بانٹتی ہے نور دیتی ہے ایک, ایک حرف صداتوں پہ مشتمل ہے اس کے کے ہوتے ہوئے اللہ بعد اب کس کا انتظار کر رہے ہو اور سننا تو نبی میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں مضبوطی سے تھام لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی کی سنت کتاب دین کی تھیوری ہے اور سنت اسلام کا پریکٹیکل ہے اگر کسی نے تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن کو دیکھ لے اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو نبی کی زندگی کو دیکھ دے حضرت ام المنین حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کانو قرآن قرآن حضور کے اخلاق کا ہی نام تھا حضور کے خلک کو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو قرآن کا عملی ثبوت دیکھنا ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لو تو قرآن ہماری کی کفالت کرتا ہے کاش کہ ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے دیکھنے کا تقاضا اس قرآن کا ہے ہم نے اس کو تاقوں میں سجا لیا اس کے اوپر ریشمی غلاف چڑھا لیا اس کو خوشبو لگا لی اس کے اندر مور کے پر رکھ لیے اور اس کو ہم نے اونچی جگہ پر رکھا ہم نے اس کے نام کی قسمیں بھی کھائیں لیکن قرآن مجید کے نزول کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہم حاصل نہ کر پائے اس بات کا انکار نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے مرنے والوں کی روح کو اسال ثواب کیا جائے تو ان کی قبر میں نور اترتا ہے اس کے شواہد موجود ہیں اس بات کا بھی انکار نہیں قرآن مجید کے الفاظ دم کر کے کسی کو پانی پلائیں تو اس کی بیماریاں صاف ہوتی اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن مجید کے نور کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق کوئی جن بھوت کوئی ایسی چیز نہیں ٹھہر سکتی اس بات کا انکار بھی نہیں کہ اپنے گھر میں اپنی دکان پہ اپنے مکان پہ اپنی فیکٹری میں قرآن مجید کی تلاوت کرو وہاں برکت ہوگی رزق میں فراوانی ہوگی فرشتوں کی قطاریں لگ جائیں گی رحمت کا نزول ہوگا اس کا بھی انکار نہیں ہے لیکن بات یہ ہے قرآن مجید کے نزول کا یہ بنیادی مقصد نہیں ہے قرآن مجید نازل اس لیے نہیں ہوا علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت اور ستری تنقید کی ہے وہ کہتے ہیں بندے حیات حکمت قرآن وہ کہتے ہیں تو صوفی اور خشک ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تُو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی تجھے قرآن کی آیتوں سے صرف اتنا ہی کام ہے جب مرتے ہوئے تیرے بوڑے کی روح اٹک جائے تو, تُو سورہ یاسین پڑھ کے اس کی روح کو آسانی سے نکالنے کے لیے قرآن کو ہاتھ میں لیتا ہے اقبال کہتا ہے اس بات کا انکار نہیں کہ سورہ یاسین سے روح آسانی سے نکلتی ہے لیکن نقطہ نظر یہ ہے اقبال کا کہ تو نے قرآن سے ڈھونڈا تو موت کو ہی ڈھونڈا قرآن سے بھی تلاش کیا تو مرنے کو ہی تلاش کیا جس قرآن سے تُو نے مرنے کو تلاش کر لیا کاش اس قرآن سے تو جینا بھی سیکھ لیا ہوتا جس قرآن سے تو نے مرنے کی سہولت ڈھونڈ لی اس سے جینے کا سلیقہ بھی سیکھ لیا ہوتا اس سے جینے کی سہولت بھی سیکھ لی ہوتی ہم نے قرآن سے بھی جو ہے وہ موت کو ہی تلاش کرنا چاہا آؤ قرآن کے دامن میں جو روشنیاں ہیں قرآن کے دامن میں جو زندگیاں ہیں قرآن کے حرف حرف کے اندر جو حیات کے اصول رکھے گئے ہیں جینے کے جو ڈھب اور طریقے سکھائے گئے ہیں ان سے ہم روشنی اور لور حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیں قرب قیامت کے فتنوں کا تذکرہ کرتے حضور نے اشاد فرمایا لا یب کا من القرآن الا اللہ ولا ہو یب کا من الاسلام اسلام اللہ اسمه مساج دو میرا خراب من الخدا ایک وقت آئے گا کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا قرآن صرف رسم کے طور پہ پڑھا جائے گا اور مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی کیا آج وہ وقت آ نہیں گیا کہ ہم قرآن کو صرف رسم کے طور پہ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کے مفاہیم و مطالب سے ہمیں آگے ہی نہیں ہے اس پر عمل کرنے کی ہماری کوششیں ہی نہیں ہیں ہم اپنی زندگی اپنے معاشرتی نظام کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش میں لگتے ہی نہیں ہیں کاش کہ یہ معاشرہ قرآن معاشرہ ہو جائے پھر زندگی کے سارے دکھ ختم ہو جائے اور زندگی میں بہاریں آ جائیں یہ زندگی کے سارے دکھ یہ زندگی کی ساری مصیبتیں اس لیے ہیں کہ ہم قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں قرآن کے دامن سے لپٹ جائیں زندگی میں رونق آ جائے زندگی میں بہاریں آ جائیں ہر سمت محبتوں کے پھول کھلوٹے اور کے کانٹے خود بخود ہی ختم ہو اگر ہم قرآن پہ آ جائیں تو لیکن ہم نے قرآن کو بطور رسم اپنایا لا یب من القرآن اللہ رسم قرآن کو رسم کے طور پہ ہم پڑھ رہے ہیں ورنہ یہ قرآن مردہ دلوں میں زندگی کی روح پھونکنے والا ہے وہ جو قتل کرنے کے منصوبے تیار کر کے گھر سے نکلتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں آج بانی اسلام کا کلا کما کر دیں گے سورا کی ابھی چند آئےتیں ان کے کانوں میں پڑتی ہیں تو ان کے سارے پروگرام بدل کے رہ جاتے ہیں جو بانی اسلام کے چراغ کو گل کرنے کے عزم لے کر گھر سے نکلتے ہیں گلے میں پٹکا ڈالا ہوا ہے اور اپنے بہنوئی کے ہاتھ میں دیا ہے کہا مجرم بنا کے حضور کی خدمت میں پیش کرو یہ قران کی تاثیر تھی اور پھر قران ان کے اوپر ایسا اترا کہ پھر ان کی زبان سے قران کا جو نغمہ پھوٹا لوگوں کی تقدیر پلٹتا چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق کا دورِ ہما ہے مسجد نبوی میں عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں مرد بھی نماز پڑھتے ہیں۔ مرود زمانہ اور فتنے کے اندیشے سے حضرت عمر فاروق کے دور میں عورتوں کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے آنے سے منع کیا گیا تھا ورنہ پہلے مردوں کی صفحیں پھر بچوں کی پھر کنسا اور پھر اس کے بعد عورتوں کی صفح ہوا کرتی تھی حضرت عمر فاروق کے دور میں جو ہے وہ کچھ دور گزرنے کے بعد اس کی ممانعت ہوئی آپ کا دور ہمایوں میں مسجد میں عورتیں بھی نمازیں پڑھنے آتی ہیں اور مرد بھی ایک عورت اللہ نے اس کو شکل و سودت سے نواز رکھا ہے وہ نماز پڑھنے آتی ہے ایک نوجوان رستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے دو چار پانچ مرتبہ اس نے اس کی مزاحمت کے انداز کو دیکھا ایک دن رک کر پوچھا تجھے کیا مسئلہ ہے اس نے اپنے قلب کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تیرا متوالا ہوں چاہنے والا ہوں, ہوں تیری ایک ایک ادا پہ سو سو جان سے قربان ہونے کے لیے تیار کھڑا ہوں اس نے کہا میری ایک شرط پوری کر دے میں تیری ہر خواہش تیری ہر بات مانوں گی اس نے کہا جلدی کہو میں تمہارے لیے آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں گا اس نے کہا میری کوئی لمبی خواہش نہیں ہے ایک ہی میری آرزو ہے چالیس دن تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے پیچھے نمازیں پڑھ لو اس کے بعد جو کہو گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں تو اس نے کہا یہ کون سی مشکل شرط رکھ دی یہ تو بڑا آسان ہے اگر اس سے تو مل جاتی ہے تو میرے لیے چالیس دنوں کی نمازیں کہہ رہی ہے میں تو 40 سال بھی گزارنے کو تیار تھا خیر 40 دن مسلسل نمازیں چلتی رہیں جب چالیسویں دن کی آخری نماز پڑھ کے وہ نوجوان واپس جا رہا ہے اسی جگہ پہ عورت ہسب وعدہ کھڑی ہے یہ نظر جھکا کے گزرنے لگا اس نے کہا میں وعدے کے مطابق کھڑی ہوں کہا اب تیری ضرورت نہیں رہی عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا اللہ اگر ہم 40-40 سال ہمارے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے رہیں اور ان میں تبدیلی نہ آئے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے نا مجھے سوچنا چاہیے کہ 40 سال ہو گئے ایک بندہ میرے پیچھے نماز پڑھا رس میں تبدیلی نہیں آ رہی چالیس دن نماز پڑھی قرآن دل سے نکلا اور زبان کے ذریعے سے دل میں پیوست ہو گیا دل کی دنیا بدل گئی کاش کے وہ لوگ دوبارہ منسوٹ پہ آ جائیں اور وہ لوگ دوبارہ مسلوں کی زینت بن جائیں جن کے لبوں سے قرآن جب نکلتا ہے تو فرشتے بھی آفرین آفرین کرتے ہیں اور قرآن دلوں پہ اثر کرتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں اور روحوں کو قرار ملتا ہے آج امت کے لیے ابتلا اور آزمائش کے مرحلے طویل سے طویل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جو امت کے رہنما ہیں وہ درد کی دولت سے خالی ہیں واعض قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برقی نہ رہی شولہ میں کالی نہ رہی رہ گئی رس میں آ روح ب نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلکین غز نہ رہی مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی صاحب او صاف وہ حجازی نہ رہے آج ہمارے اندر کچھ نہیں رہا دم خم ہی نہیں رہا ورنہ اس امت کا بکھرا ہوا شرازہ آج بھی متحد ہو سکتا تھا آج پوری امت جس طرح دھکے کھا رہی ہے کس کے سامنے نہیں ہے حالات کبھی ہمارا کردار لوگوں کو زندگی کی راہیں دکھایا کرتا تھا آج ہمیں دیکھ کے لوگ دین سے بدن ہوتے چلے جا رہے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مشتمل ایک کتاب لکھی گئی ہے عرب کا چاند اور اس کا رائٹر ہے سوامی لکشمن پرشاد انڈیا کا رہنے والا ہے اس نے حضور کی سیرت پر دو اڑائی صفحات پر مشتمل کتاب لکھی بچپن میں میری نظر سے بھی گزری بڑے ذوق سے اس کو پڑھا تھا سوامی لکشمن پرساد سے انٹرویو کیا گیا کہ حضور کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے اتنا بڑا کام کیا تو کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا جس انداز سے محبت کے موتی بکھیرے ہیں اور الفتوں کے پھول اس کتاب میں ت نے اگائے ہیں تو کیوں نہیں کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن جاتا تو لالو کا جواب سنیے ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے اور اتنا زناٹے دار تماچا ہے اگر ہم محسوس کریں تو صدیوں اس کی کسک نہ جائے اگر نہ محسوس کرے تو وہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا عقل نہ ہو تو موجہ ہی لیکن اگر سمجھنے کی بات ہو تو اتنی بڑی تمبی ہے کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور ہمیں اپنے وجود سے شرم آتی ہے ہمارے جسم کا ایک ایک رواں پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے سوامی لکشمن پرشاد نے جواب دیا کہا جب میں حضور کی سیرت لکھنے بیٹھا بڑی بڑی اما کو کو پڑا اور اس کے نتیجے میں میں نے یہ کتاب تیار کی ہے حضور کی سیرت کے روشن گوشے اور حضور کی زندگی کے درخشاں باب, باب, باب جب میں نے دیکھے تو یہ جذبہ میرے دل میں انگڑائیاں لینے لگا کہ میں دیر کیوں کرتا ہوں حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا لیکن جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ٹھیک ہوں ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے جب امریکہ کے خلاف نعرے لگ رہے تھے نعرے لگانے والوں میں میں بھی شامل تھا لیکن ایک بات میں نے کہی تھی میں نے کہا آج ہم دنیا کی اس طاقت کے ساتھ ٹکر دینے کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی اپنے کردار کو جھانک کر کے بھی دیکھا جس بستی جس شہر اور جس ملک کی حالت یہ ہے کہ واٹر کولر کے اوپر لگے ہوئے جو گلاس ہیں وہ بھی زنجیروں سے باندھے ہوئے ہوں وہ قوم امریکہ جیسی قوم سے ٹکر نہیں کر سکتی ہے مسجدوں کی لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی سنگلیوں سے باندھنے پڑے جس قوم کا یہ کردار ہے کیا وہ قوم پنپ سکتی ہے جہان میں نشو و نما پا سکتی ہے ہم تو اس قدر گراوٹ کا شکار ہیں ہم اس قدر گرے ہوئے ہیں کہ ہماری لیٹرینوں کے گندے لوٹے وہ بھی باندھ کے رکھنے پڑتے ہیں ورنہ ہم اتنے چور ہیں کہ وہ بھی اٹھا کے لے جائیں تو جس قوم کا یہ حال ہو وہ قوم کیا دنیا کی طاقتور قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہے آج ہمارا المیا یہی ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس وہ ایمان کی حرارت نہیں رہی وہ دیانت نہیں رہی وہ روشنی اور وہ نور نہیں رہا وہ ہمارے پاس وہ اجالے نہیں رہے قرآن نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا ڈھب دیا ہے ہمارے پاس وہ ڈھب نہیں رہا ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے رستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں ورنہ ہم اپنے صدر اسلام میں دیکھتے ہیں اور بعد کی کہانیاں پڑھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں امام محمد کا جنازہ اٹھتا ہے تو ایک یہودی آگے بڑھ کے جنازے کی چار کو کندہ دینے کی خواہش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور جو ہی کندہ امام محمد کے جنازے کی چار پائی پہ چھوتا ہے تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی دین دیا کرتی تھی ان کی میتیں بھی لوگوں کو کلمہ دیا کرتی تھی اور ہماری زندہ لاشیں لوگوں کو اسلام سے ہٹا رہی ہیں میں نے اور آپ نے اپنے رویہ کو دیکھنا ہے اپنے عمل پہ غور کرنا ہے علماء نے اپنے کو دیکھنا ہے۔ جو صوفیاضام ہیں مشائق ہیں انہوں نے اپنے منصب کو دیکھنا ہے اور جو عوام ہیں انہوں نے اپنے منصب کو دیکھنا ہے تیرے صوفے ہیں فرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی خون کے آنسو دُلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے تم مسلمہ ہو یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے ہو تارکِ قرآن ہو کر ہماری ذلت ہماری پستی ہماری زبوحالی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے ناتا توڑ لیا ہے آئیے قرآن سے ٹوٹا ہوا ناتا دوبارہ جوڑیں اور صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں جب صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں گے تو دنیا کی بڑی طاقتیں ہمارے سامنے خم ہو جائیں گی ہم تو 313 ہو کے نہیں دبیتے اب تو دنیا کی ایک بہت بڑی قوت ہے اہلِ ایمان تو آئیے ہم قرآن مجید سے اپنے رابطے کو مضبوط تر کریں اور قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشش کریں دیکھیے ہمارا معاشرہ اس وقت جس بد امنی کا شکار ہے اور جو مالی وسائل اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اور آسائشیں اللہ کی طرف سے اس وقت برس ہو چکی ہیں ہمارے اوپر اس کے باوجود ہر طرف بے یقینی بے نوری اور عدم اطمینان اس کی بنیادی وجہ چونکہ تمانیت دولت میں نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھیں تمانیت لمبی گاڑیوں میں نہیں ہے سکون کی دولت خوبصورت عورت کے پہلو میں نہیں ہے تمانیت میں ملے گی تو اللہ کی یاد میں ملے گی تمانیت ملے گی تو ذکر الہی میں ملے گی تمانیت تمہیں ملے گی سکون کی دولت ملے گی تو قرآن کے دامن سے ملے گی آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی رسوائیاں ہمارا مقدر ہیں ضلع ہمارا مقدر ہے اور آج ہمارا وجود امت مسلم کے لیے ایک داغ کی حیثیت رکھتا ہے یہ ایک ایسا دکھڑا ہے کہ میں کس انداز سے بات کو آپ کے سامنے رکھوں یہ اندر کی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے اور ہم اس جگہ پہ آ جائیں جس جگہ سے ہٹ کے ہم چلے گئے ہیں قرآن فہمی کا نور اگر ہمارے دل میں اترنے لگ جائے ہماری زندگی خود بخود سہل ہو جاتی ہے میں کل دیکھ رہا تھا قرآن مجید نے زندگی گزارنے کے دو ضابطے بیان کر دیے وتاوا صوب, صوب مرحمہ یعنی صبر اور مرحمت یہ دو چیزیں ہیں جو معاشرے کو سکون اور تمانیت دیتی ہیں یعنی معاشرے میں دو طرح کے طبقے ہیں ایک وہ طبقہ جو پریشانی دکھ اذیت پسماندگی بیماری دکھ اور غم میں ہے اور ایک وہ طبقہ جو خوشحالی دولت مندی اور صحت آفیت اور فراوانی میں ہے اب دونوں کی ذمہ داریاں قرآن نے بیان کر دی اگر ہم اس پہ آ جائیں اور قرآن کی اس تعلیم کو سامنے رکھ کے اپنے معاشرے کی راہیں درست کرنا شروع کر دیں تو ہمارا معاشرہ جنت بن جائے جو بیمار ہے پریشان حال ہے دکھی ہے اس کو قرآن تاکید کرتا ہے تو صبر کر اور جو خوشحال ہیں دولت مند ہیں صحت آفیت سے مالا مال ہیں ان کو قرآن تاکید کرتا تم رحم کھاؤ اور اگر مصیبت زدہ صبر کی کوشش شروع کر دے اور جس کے پاس دولتوں کی آفیتوں کی صحت کی فراوانی ہے وہ دوسروں کے دکھ بانٹنا شروع کر دے تو آپ بتائیں کہ معاشرے کے اندر کتنا حسن پیدا ہو جائے لیکن ہم نے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں عید الفطر کے موقع پہ پچھلے سال اس پر مفصل گفتگو کی تھی جو احباب وہاں موجود تھے انہیں یاد ہوگا کہ ہماری عید کیا ہوتی ہے ایک طرف تو خوشیوں کے گہوارے ہیں اور دوسری طرف غم کے اندھیرے ہوتے ہیں اور ہم عید منا رہے ہوتے ہیں ہماری عید جو ہے وہ غریبوں کو پسماندہ لوگوں کو پریشان دکھیوں اور بیماروں کو ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا نام حقیقی عید یہ ہے اپنی خوشیوں کو خرید لینا اور اپنی خوشیوں کا متوالا ہو جانا ایک مومن کا مزاج نہیں ہے وہ دوسروں کو ساتھ لے کے چلتا ہے عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے جب ایک طرف امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن کے کتے آگے ڈال رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف بیوہ کا غریب بچہ چھابڑی لگا کے آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے بچوں کے جذبات تو ایک جیسے ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے سوچتے ہیں ہر بچہ بچپن میں بادشاہ ہوتا ہے اگر امیر کا بچہ کھیلنے کو چاند مانگتا ہے تو یہ آزو غریب کے بچے کی بھی ہوتی ہے یہ عید کے دن بھی تفریق ہم نہیں مٹا سکتے میں نے کرن نامی اس عورت کی مثال دی تھی کہ جس نے اپنے مزدور باپ سے کانچ کی چوڑیاں مانگی اور وہ کانچ کی چوڑیاں بھی فراہم نہ کر سکا تو اس نے خودکشی کر لی بچی کی عمر سات سال تھی کیا وہ معاشرے کے کندھوں کے اوپر بوجھ نہیں ہے اگر ہم سایا بھوکا سو جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی اور آکا کریم نے تو یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے ہم سائے کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے ایک ایک ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے وقت میں وہ گوشت پکاؤ کہ ہمسائے کے بچے اگر مچل پڑے اور انہوں نے ضد کر لی اور غریب باپ ان کی ضد کو پورا نہ کر سکا تو ان کے دکھوں کا مداوع کس کے پاس ہے یہ شریعت کا مزاج ہے عید کے دن عید کی رات جو موانست کی رات ہے جو محبتوں کی رات ہے دکھ لوگوں کے بانٹنے کی رات ہے وہاں بے چراغ گھروں کا رخ کرو اور جن کے گھروں کے اندر سکون اور نام کی کوئی چیز نہیں ہے کے بسیرا نہیں ہے عید کے دن وہ دکھی گھر ڈونڈو اور محبتیں جا کے ان گھروں میں تقسیم کرو عید کی خوشیوں میں اگر ان کو شامل کر لیتے ہو تو یہ قرآن کا مزاج ہے بات ہوا صوب صبرے واطا ہوا ایک طبقہ جو ہے وہ بھی باویلا نہ کرے دکھ آ جائے تو دکھ کو برداشت کرے اللہ دکھ پر صبر کرنے پر بھی اجا رکھا ہوا ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہی حضور مرگی کے دورے بڑھتے ہیں تو میرے لئے دعا کرو کہ میں جب گرتی ہوں تو میرا سطر بھی کھل جاتا ہے تو آقا کریم نے فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کر دوں اور اگر تو صبر کر تو تو یہ اللہ جنت عطا فرمائے گا اس نے عرض کی حضور مجھے جنت والا سودا کو بھول ہے مجھے یہ مرگی کے دورے پڑھتے رہیں لیکن صبر کروں گی جنت مجھے مل جائے۔ لیکن اتنا ہے کہ عورت ذاتو جب گرتی ہوں تو پردہ کھل جاتا ہے یہ آرزو ہے کہ پردہ ستر نہ کھلے فرمایا ہاں ستر نہیں کھلے گا لیکن مرگی کے دورے بدستور موجود رہیں گے آقا کریم نے جنت کی بشارت دی یہ تھے وہ لوگ جن کا اللہ بہ یقین تھا جنت کے وعدے پہ اطمینان ہے اور جنت کے وعدے پر اپنی بیماری کو قبول کر رہے ہیں ہم تھوڑا سا دکھ جھیلتے ہیں تو وا اللہ مچا دیتے ہیں قرآن نے دونوں کو جو ہے وہ آئینہ دکھایا اور رستہ بتلایا کہ جو محروم طبقے ہیں غریب طبقے ہیں دکھی طبقے ہیں وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے وہ اپنی غربت کو تماشا نہ بنائیں اور دوسری طرف جن کو دولت کی فراوانی دی گئی ہے جن کو صحت و عافیت دی گئی ہے وہ اپنی عافیت کدوں میں بیٹھ کے اس کی خوشیاں نہ منائیں بلکہ وہ ان لوگوں تک پہنچے جو دکھی ہیں جن کے گھروں کے چراغ بجھے ہوئے ہیں جن کے گھر کے اندر روشنی نام کی چیز کوئی نہیں جس کے گھر کے اندر سے زیائیں اور خوشیاں روٹ گئی ہیں وہ ان کی خوشیاں ان کے گھر کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشت کریں عرش کا رب بڑا مہربان ہوگا ان کے اوپر اپنی چھمچم رحمتوں کا نزول فرمائے گا آئیے ہم عید کے روز اس عزم کا اعادہ کر کے دکھی اور مصیبت زدہ اپنے غریب رشتہ داروں کو اور اپنے معاشرے میں اپنی گلی اور اپنے محلے میں جو دکھی لوگ ہیں ان کی آنت کے لیے میدان میں نکلیں یقینا یہ بہت بڑی نیکی ہے میں حضرت سید آشا صدیقہ جی اللہ تعالیٰ انہا کے حوالے سے وہ روایت طرز کیا کرتا ہوں ایک دن محبوب خدا کا درے رحمت جوش میں آ گیا تو میں آشا جو مانگنا ہے مانگ لو عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنے باپ سے مشورہ کر لوں کہا جاؤ کر لو سید صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوں اور کہا حضور کا در احمد جوش میں ہے اور آ فرمایا آشا جو مانگنا ہے مانگ لو مجھے بتایا جائے میں حضور سے کیا مانگوں آپ انتخاب فرمائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ حضور سے کہنا کہ میرا کی رات قربت خاص میں اللہ نے آپ سے جو خاص باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات بتا دیں یہ میری ڈیمانڈ ہے یہی میری چاہت ہے آج یہ میں آپ سے طلب کرنا چاہتی ہوں حضرت حاضر میں اللہ اکبر حضور نے پوچھا عائشہ مانگو جو مانگنا ہے. عرض کی حضور معراج کی رات جب قربت خاص میں آپ پہنچے تھے اور آپ کے مالک نے آپ سے راز و نیاز کی کچھ باتیں کی تھی میری آرزو ہے ان راز کی باتوں میں سے ایک بات مجھ کو بتا دیں حضور مسکرانے لگے اس بات پہ حبوب کے صدیق کا انتخاب کیسا ہے اور پھر اگر وہ راز کی بات بتا دوں پھر راز راز تو نہ رہا لیکن چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا فرمایا عائشہ سنو جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے مالک نے مجھ سے جو خاص باتیں فرمائیں ان میں سے ایک بات یہ تھی اے میرے محبوب اگر تیری امت میں سے کوئی شخص کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا تو میرے اوپر لازم ہے کہ بغیر حساب کے جنت عطا فرما دو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی حضرت صدیق اکبر نے بتایا ہوا تھا کہ جو حضور کہیں وہ مجھے ضرور بتانا ہے حاضر ہوئی آ کے کہا آپ رونے لگے کہا بات رونے والی تو نہیں ہے بات تو خوش ہونے والی ہے بسا اوقات کسی کا دل ہم جوڑ دیتے ہیں کوئی کسی کو قرضہ دے دیا دکھے کے کام آگے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا یہ تو کام بن گیا جنت کے راستے آسان ہوئے کہا میں اس کو دوسرے پہلو سے دیکھ رہا ہوں تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں میں اس کو ذرا معقوس دیکھ رہا ہوں اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے اللہ کے اوپر واجب ہے کہ وہ جنت میں بھیجے گا تو اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنے عمل سے اپنے رویے سے کسی کا دل تو نہیں توڑتے ہم عید کی نمائش اس سے تو نہیں کرتے کہ غریب کو اس کا دکھ زیادہ لگنے لگ جاتا ہے وہ کسی مفکر نے کہا تھا نا کہ آپ اپنی آسائش نہ چھوڑیں نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کے دکھ ختم ہو جائیں لیکن ہم نے کبھی اس نقطہ نظر سے نہیں سوچا آئیے ہم معاشرے کی اس اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لیے عملی طور پہ کوشش کریں یہ ایک اہم پیغام تھا میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا اس پیغام کو لے لیں پلے باندھ لیں اور اس کو گلی گلی پہنچانے کی کوشش کریں اور معاشرے کے دکھ بانٹیں یہی بہت بڑی نیکی ہے اللہ مجھے آپ کو توفی کے عمل عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق اور قرآن کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق زندگی گزارے